جیسا دستور گزرانوں کی قوم اور آد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا اور اللہ بندوہے پر ظلم نہ چاہتا